کرونا واسطے رحمت کا سامان بنایا دار کپال جناب سامنے دختصر باتوں کے مندر مسئلے اور موضوع کلام کرنا ارادہ ہے اس مبارک مہینے بھی مناسبت امام حسین حسین سلام آئے ساتھ مناف خدا حق گوئی اور پھر باقی امام عالی مقام, مقام دیت دیت مشہور, دیت دیت مشہور دیت مشہور انہوں نے مبارک سنت ادا کر دیا ہوں. اس موضوع کا انتخاب حسین سے مشہور یہ ہر پاس کہ جزیر زانی شرابی سی تو امام نے مقام ہے اس کی ویت کا بھی انکار فرمایا اور, اور, اور, اور. اس کی رشتے داری تعلقاری کر اور کربلا شریف نا اپنے جن کی جن اکثر لوگ یہ شرابی جنگ کی اپنا کنبا شریف ہے اکثر پچھوا دکو ایک طرف لوگ فرش سی انہیں پورا فرمایا اگر, اگر, اگر ایک قدم نہ اٹھان دے تو دین کا نقصان ہو جانا سا تو دینی فرق سمجھنا اسے زانی شرابی سمجھ کے بیعت کو انکار کرنا پھر جنگ کرنا کہ لوگ روگ امام حسین علیہ السلام جی طرف منسوخ کروان اللہ بے تو ممرا سے لیکن دوستوں ممرا نے اتنے بیان کرا سارا زمانہ ہمانا امام حسین دی اس سنت نو اس طریقے نو ادا کیوں نہیں کرتا دو گلنہ اس گلا سنوتے سب زبان متفق نے کہ جی رانی شرابی آپ نے بہتری بہتری اور اور چمکی نہیں بھگوا دیا بیان سمجھن تو بعد یہ رکھنے لازمن بات یہ کہ امام دا سنت طریقہ تریقا یہ آپ کی سنت سنت یہ سوال پیدا یار پوری دنیا چاہیے غلام بڑے بڑے بڑے اولیاء بھی ہیں حسینیت کا اپنے رکھا اور حسین دعوی کر تفصیل کے حس کر کے سارے درد ہے اور کچھ نہیں سوال یہ نے حسین کہلا کیا کسی کیوں دا سمجھ طریقہ اپنایا کیا یہ منافقت میں شمار ہوئے گی کیا آشت منافق نہیں دین جو آیا ضرور ہیں حج آیا شریف ہیں غیرت پردہ بھی ہیں کوئی ادا ہے यारोपी शुरशत रखते मुर्शेद की टोपी तक नहीं छे कोई जुतियां नहीं छशेद आती कोई ओने कपड़े पा दे جیڑا اپنے منشر کا طریقہ دیکھ رہے ہیں جگہ نرالا لگے جگہ پرواہ نہیں کرنے وہاں چلتے ہیں یارو یہ دسو دسو اپنے دے دے دگے دگے دگے سارے ضرور چلن والے ہو دسو دسو دسو. دے دے چلن والا کوئی بھی نہیں نہ شرابی دی تو کوئی انکار بندہداری تریہ کھڑتا جاتے کسی بزرگ دا عمل بندہ کھڑا ادھر تو دور کدو رہتا نہیں دوسرا یہ محبت کا دعوی بھی کوئی ادارا نہیں کبھی دیکھا جی میرے پینتری سال ہو گیا سال میں شرابیاں حکمرانہ لڑدیاں آدیا کسی ویکیا کبھی ہے کبھی نہیں تو بے شک اللہ بندے بندے, لو, بندے دائشے دائشے کی, کی کر سک سونے سننے اپنی زبان دماغ دماغ کچھ لکھا ہے پترا فلا <سؤال> پہ پوجیاں اچھی سلام <سؤال> کا جواب جواب ہولی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 قربانیاں دے سکتے حسین اگریزاں دا دور سکور سکور سکا تاجدار بول رہا سولہ سولہ ایس زمانے کیا،, کیا،, کیا. کیا کوئی زمان زانی شرابی نہیں رکھی ممبران لگان کی کوشش بڑی ہے کہ مت کوئی لب جائے جائے ایسا بھی حسین بن جائی بڑی جائے گی حسینی بن جائی بنی چاہیے لیکن کیا کریے انہوں نے لبئی بندے چلو زا... زا... ساٹے روٹیاں لیکن کیا یہ یار دیپ دا فرض ہومام کی سہولت ادا کرنے والا کوئی بھی سوچتے سوچتے پھر میری گل پہ غور ایک کوئی بندہ بھی عمل والا نہ میں گڑے کی مثال اپنی گل سمجھ سانکی پتا ہے موقع پایا پایا پایا اپنے ہک میں گا کرو گا کرو ماحول بولن دا موقع مل جیتے بولنے ہے جو ہے جو ہے دوستو امام عالماد نام ہے نام برائی بھی ہے برائیاں لیکن جماعت جوڑ کے پورا جذبہ سنگیا اور اپنی زندگی کرتن نہ جرتن نہ چھکی جس کی جہانگی آگے آگے حضرت سے جہانگیر جہانگیر بولم دسوگا طریقہ لڑنا سیما ہے بدکار ہے کہ یار جہاں سوال کر رہے ہیں جس کی وہ موٹا جواب ہے بندے بےدی ہودی رو لیا اللہ معاف کرے ہے نہیں دیتے جان چیفار کلا شہلا جا رہا بساں ہمیشہ بسا میں فرما رہے بھی مجھے خواجہ شفیع محمد سرکار امام آباد شریف جو ہے مرد ہے گردن نہ اندر <تصفيق> هوجو <تصفيق> ساری پتیاں سن مطلب برے کام کو اپنی والے بھی ہوئے محبوبی جما مقابلے جنا مرضی بندہ بیٹھا ہو فکیل ہک آخر بابا حکمران بھی ہے نماز بھی چھ لیا ہوتے سب ذات کر گیا نادرو صاحب میرے گل میرے ساری گل ساری گل میرا اللہ <سؤال> والے لیکن تاریخ ہر طور آئے گا بندہ بیٹھا ہک دکھا دل ہوتا ہے ہر دور میں حکمرانوں کو ہر والے کیسے ہوں رہے اور گلانے دے اثرات کیونکہ رہے پولیس موضوع والا ہو سکتا ہے توجہ ہے شیرا میں مشہور in آ کے بڑا سر نماز بڑھاؤں اسلام ہے جمائی دیرنا نماز پڑھا گا جی سنا چاہتا یہ میری سن لینی ہے وہ ان دن بہنا کو ہے سارے جان کے لگی کردرت عبد اللہ قران نہ کوئی بدل سکنا نہ عبداللہ بن زبیر بدل سکنا نہ اُدا پیو بدل سکنا نہ تیرا پیو بدلنا نہیں اللہ یہ نو اللہ ایتھا ذکر نہ کوئی کہن والا کہن دس ایندر سالف دے دور ای دی گل منہ تے بڑھا ہو گیا حضرت عبد اللہ بنر اس کو فساد بنا ہی نماز آپ اٹھ کے اوی نماز اپنی پڑھ لیتے سن نماز کا مکر کھٹ لگا کے اصل پڑھ لیں سن ایمان دسو دسو یہ شریف شریفی ایڈی گل کہہ سکتے نے باقی انگلاڈ نہیں اس وقت این گل کرتے انہاں نے اندر کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے گل نہیں سنتا ادی زبان بندے کا سر وڑھ چڑھا ایڈا زالم بندہ میرے کرے گا یہ مطلب پہلے انہاں جانواراں اپنی جان ہی پہ لڑائی جان بارن کی پہلو سوچ کے گل <سؤال> سچی کہہ دی سارا جگام امام رہی بول دے نہیں ہوں سچی دسیا زانی شرابی نہیں یا شریف نہیں لب لے شریف کی چکر یار کیوں اج تک کسی نے امام حسین کی سنت ادا نہیں تھی جا کمام نہیں سمجھ رہی سیلانی شرابی کے ہاتھ جہایا چاہیے لانیا تا وا مف گیا جی کام گلا شرابی نہیں ہے میرے بہت پلان کر دے لاگا سب کچھ چلتے ہیں اچھا میں پوچھنا تین ساری زندگی رخس بھی چڑی رہی رسائن پاک جو ازیمت کام عمل کر گئے ہیں کائنات ہومت عمل کرا کوئی بھی سب लब्दने में बारे में فرمایا معلوم ہوا سرکار بھی جانتے ہیں قدم اٹھانے اور میری گلے ہو سو جب ہزار دور سالوں سرکار نے دین پیچھے قربان ہونے بھانے لگ جائے کی وجہ ہے کوئی عزیم سے چلنے والا نہیں رخص مطلب ہے نہیںما خان یہ اج تک کوئی بھی نہیں کیا جس کا جواب کسی کو نہیں ہو سکتا وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی بکواس کر رہا ہے اس کو نہ مارا مارا چھوڑ دیں یہ رخصت ہے اپنی جان کے انہیں مار دینا دیکھی جائے گی یہ عظیمت ہے وہ عظیمت ہے عمل کی سب سے پشاور پٹا مطلب مطلب ہوئے چلنے کی بجائے ہمیشہ رواج وال مشہور گلا توڑ کے جوڑے اپنے روز چلایا اور ایک باغ میں سب کا بیٹھے ہیں لاہور میں بیٹھے ہیں رمضان پھر میرے ایسے حال دل کا ہو گیا ایسا ہی ملا ہے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عظمت ہے مایا میں نے کہا یا تھوڑی ہو گیا اپنا نور کا کریم کا میرے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے اللہ سبحان اللہ نام تو اپنے کا چلنے والا نہیں ہے تو اپنے دادے کا تو کا سو اپنے دادے کا بات کو حلوم <سجن> <اللہ dass سجن> میں <سجن> امام حسین کے طریقے پر چلنے والا کوئی بھی نہ ہو ہونا یہ نہیں ہو سکتا اصل بات یہ ہے کہ جو طریقہ امام حسین کا جو سنت امام حسین کی مشروع کی گئی ہے یہ نہیں جی اصا نہیں کم کیے بزرگ پچھے نہیں تو سنت یہ سڈیا مسنفی شاہ دوست ہوتابا ہیں کہ کہ جس وقت میری غلط سرغوشو کرنا ذرا سبحان اللہ کہ ہن میں پاک علی دا مذہب سبحان اللہ مگر شیعہ مذہب مسلمیاں دی مساجد اس کتاباں وچ متفقہ گل نہ ہوے اللہ کتاب شپت جیڑے والے جنگل امام علی اللہ علی سرکار واہ واہ واہ اُنہ وجہ اپنی لڑائی جایا گل ٹھیک کوئی حق فرمایا ٹھیک گل ٹھیک ہے مطلب غلط کٹ رہے ابھی پاکی گل تو مطلب ہے اپنی منظر پا لڑا اپنا وکل گزار لکھر کو راہ تو بچانا ہے درودر بچا لینا سہ کما تو بچا جناب تو بچا لینا پاڑا ہوے پام چنگا ہوا ضروری ہے کوئی مانوئے ضروری ہے ابے کے خلاف ہونا کر کے پاک حسین کا جا مسلا ہے پوری دنیا نیلنج کر کے آئی کتاب لکھی خلاصہ تھان امام حسین نے فرمایا بڑے بڑے افسر بندے بند اس موجود نا ہی جی جس وقت حالات پلٹے چل کر پھر سوال اٹھتا ہے کہ میں پار شہید کیوں گیا دوستو اس وقت شہادت شباست کہ شر نے یاد نیا شیعہ چونیاں کتابوں پھر انگلے کہ شر نے نے اپنی رجاعدہ یزید بیات حسین کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں نہ ماہ ت میری کرتے میری کر جو میں قبول کرنا پینا یہ اپنی شرماش قبول کرنا کروں نہ دیگر شادی نہ امام باغ امام باغ نے فرمایا یہ کام میں میرے حکم سے اتر اس طرح جو میری مرضی میں فیصلہ کر لڑ گئے گئے کہانی جنہ نے ماحول بنا کے روپیہ بین کا ماحول بڑا ان پھر جان کے اندر کہانیاں ٹوٹ لیتے ہیں حقیقت نہیں تمام سب تو امام زین الدین ہر موڑے شہادت لیکن کی وجہ ہے امام رزین الاب الدین نے اپنے آپ راہ نہیں اپنا جیسے کہ امام رزانی شرابی کیمام الب سونے انہیں جا کے پھر توڑی بھی نہیں کیوں کیوں معلوم ہوا سارا سدی حسین یہ غلط بات ہے جو منافقت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اللہ والے عاشق عاشق آشق حسین پاک سلام سلح والے حسین پاک مارن والے شراب کے کو بہت ہی نہ کرو تو لڑ جاؤ تو مرجو جی آپ بنا سر جو جو جو جو جو جو طریقہ جان چلی جائے سرکار <سلام> سچے سچے سفاش آشکا چلتے رہے چلتے پہ میں نے جا سوالا سوال مٹاپے حسین کا امام حسین کا طریقہ غلط دس گیا امام حسین کا طریقہ طریقہ انشاءاللہ زندہ رہنا رہنا میںق جنازی علاقے کا حق آخانگ آجا <سجار> تمام <تو> <سجار> شیاں سنیا سمجھ سو شیا مذہب کی کتاب کتاب سب تو بڑی شاہ شاہ شاہ بہار تین ساڈ مذہب کی تاریخ ہر تاریخ دمچ دمچ الفا نے اے اپنی جناب سے حرکت میں دسندر بیٹھا میکا کسی پاس لڑا گیا آمد. جوڑے جی جی جی جی اللہ ہو جا اچھا دوستو آ سالا پتہ پتہ اللہ دال and must